سور نحل کا آغاز ہے نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں اس سور مبارکہ میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے اس مناسبت سے اسے سور نحل کہتے ہیں یہ مکھی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر سولہ ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ستر ہے اس میں ایک سو اٹھائیس آیتیں اور سولہ رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا عطا امر اللہ فلا تستا اللہ کا حکم آ گیا بس تم جلدی نہ مچاؤ کافروں کو کہا گیا کہ اللہ کا عذاب ایسا آنے والا ہے اور اتنا قریب ہے کہ سمجھو آ گیا اب تم جلدی نہ مچاؤ سبحانہو ہو اللہ کے لیے پاکی ہے مطالعہ عما یو اور وہ بلند و بالا ہے اسے برتری ہے ان تمام چیزوں سے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں جب وہ شرک کرتے ہیں ان تمام بتوں سے اللہ تعالی پاک ہے شرک سے پاک ہے وہ حقیقی معبود ہے اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں یو نظروحی اللہ تعالی اپنے حکم میں سے وہی کے ساتھ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے علام یشاہ امن عبادی ہی اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے اس پر وہی کو نازل فرماتا ہے یعنی جسے چاہتا ہے مقام و مرتبہ دیتا ہے اور اسے نبی اور رسول بناتا ہے ان اندرو کہ تم لوگوں کو ڈراؤ ان نہ انا بے شک میرے علاوہ کوئی معبود نہیں فتقون پس تم سب مجھ سے ڈرو اور میرے عذاب سے بچنے کے لیے گناہ سے بچو اور میری فرماورداری کرو خلق السماوات طردا آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بالحق حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک بنایا تعلا اما یوش ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں قلعل انسان میں نتفت انسان کو پانی کی ایک بے وقت بوند سے پیدا کیا نطفہ اور پھر جب اللہ تعالی نے اسے بنا دیا تو کیسا اس کا نظام ہے سر سے لے کر پاؤں تک جیسی اس کی ضروریات تھی ویسی صلاحیتیں پیدا کی فضا ہوا خوشی ممبین بس جبھی تو وہ سخت جھگڑالو ہے مرض یہ ہے کہ اپنی حقیقت کو بھول گیا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ جھگڑا کرتا ہے اور اللہ نے مویشیوں کو پیدا کیا لکم فیح دف ان مویشیوں میں تمہارے لیے گرم لباس ہے یعنی اون ہے اور کھال ہے جس سے تم گرم لباس بناتے ہو آج بھی چمڑا اور اون سردیوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ منا اور بھی کئی فوائد ہیں وہ مینہ تا اور ان مویشیوں میں سے بعض وہ ہیں جنہیں تم کھاتے ہو گوشت ملتا ہے اسی طرح ان مویشیوں کے ہونے سے تمہاری زینت بھی ہے ولقم فیحا جمالم اور تمہارے لیے ان مویشیوں میں حسن ہے حین تری جب تم شام کو انہیں واپس لیتے ہو وہ خین تسر اور جب تم انہیں چرانے کے لیے باہر نکالتے ہو قرآن مجید فقان حمید کا نزول جس عرب قوم پر ہوا ان کے یہاں یہ طریقہ تھا اور آج بھی جو لوگ جانور پالتے ہیں وہ جانور کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں اور جانور نکل جاتے ہیں اس زمانے میں جنگلات تھے اور اس طرح کی جگہ تھیں جہاں سے جانور اپنی غذا حاصل کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو یہ سوچ دی ہے کہ وہ جب واپس آتے ہیں تو اپنا گھر نہیں بھولتے یہاں تک کہ آپ دیہاتوں میں جا کر دیکھیں کہ جب بکریاں واپس آتی ہیں اور گھر کا دروازہ بند ہو تو گھر پر وہ اپنے سر کو مارتی ہیں وہ کسی اور کے دروازے میں نہیں جاتی یہ اللہ تبارہ و بطانا کا کرم ہے یہ فوائد بھی اپنی جگہ ہیں اور دوسرا جن علاقوں میں جانور پالے جاتے ہیں جانور زیادہ ہونا انسان کی شان و شوقت کو بڑھاتا ہے کیونکہ یہ مال ہے اور دنیاوی عزت جو ہے وہ مال سے بڑھتی ہے اس کا تو انکار نہیں ہے تو اللہ تعالی نے جو کچھ اس آیت کریمہ میں فرمایا اشارت النس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے مال ہے گاڑی ہو مکان ہو فیکٹری ہو بنگلہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی عزت عطا فرمائی اس دنیاوی عزت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں اگر چار آدمی آپ کی عزت کرتے ہیں تو آپ انہیں دین کی بات بتائیں انہیں نمازی بنائیں انہیں قرآن کی طرف لے کر آئیں وہ بات میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی تھی ایک بھائی نے بڑی پیاری بات کہی کہا ہم اپنا پی آر اپنے ذاتی تعلقات اپنی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں کاش ہم اپنا پی آر دین کے لیے استعمال کریں کہ لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئے وہ تاش ملوکم الا بل اور یہ جانور تمہارے بوجھ کو اٹھا کر شہر تک جاتے ہیں لم تالی جہاں تم نہیں پہنچ سکتے آج بھی جانوروں کے ذریعے سامان ٹرانسفر ہوتے ہیں لیکن اب جانوروں کی جگہ پر دیگر گاڑیاں ہیں تو اللہ تبارہ کا کا اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ورنہ ہم یہاں سے لے کر نازم آباد اگر پیدل جائیں تو شاید میں تین دن تک کوئی اور کام ہی نہ کر سکیں اللہ تبارہ کا بطالہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی اور اس نے اپنی عقل سے یہ آسانی کے لیے سواریاں بنائی علا بشکل انفس یعنی پہلے تو فرمایا کہ تم جا نہ سکو یہ بوجھ اٹھا کر منتقل نہ کر سکو مگر اگر ایسا کر بھی لو تو اپنی جان کا ایک حصہ کھو بیٹھو یا تو تمہاری کمر ٹوٹ جائے یا کبھی تم اپنے بستر سے اٹھ نہ سکو ان رب کم ل بے شک تمہارا رب ضرور رعو بھی ہے رحیم بھی ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ بیلا ول حمیرا خیل گھوڑے بغال خچر حمیر گدے یہ جانور ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو اور یہ تمہاری زینت بھی ہے قرآن مجید فقان حمید کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن مجید فقان حمید جب نازل ہوا تو لوگوں کی عقل کے مطابق باتیں بتائی گئیں اور جن باتوں کو لوگ نہ سمجھ سکتے تھے ان کا اشارہ دیا گیا اس کی گہرائی نہیں بتائی گئی اب دیکھیں گھوڑے کا ذکر ہے خچر کا ذکر ہے گدے کا ذکر ہے یہ سواری کے جانور ہیں اور ان سے انسان کی زینت ہے لیکن آج کل تو انسان کی زینت اور سواری کے لیے کار ہے اور بڑی کار میں بیٹھنا اترنا اس کی سواری وہ انسان پسند کرتا ہے قربان جائیے قرآن مجید فقان حمید پر اس نے تا قیامت پیدا ہونے والی سواریوں کا ذکر کر دیا فرمایا و یا خلو کما لا تالمون سواریوں کا ذکر ہے وہ فرمایا اللہ تعالیٰ وہ پیدا فرمائے گا جو تم جانتے نہیں ہو جتنی سواریاں اور ٹرانسپورٹ کے جتنے ذرائع قیامت تک آئیں گے اس کا ذکر اس کریمہ میں موجود ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہے کیونکہ انسان کو اللہ نے بنایا اس کے ہاتھ اللہ نے بنائے اس کے پاؤں اللہ نے بنائے اسے عقل اللہ تعالی نے دی اور جس چیز سے گاڑیاں بنتی ہیں وہ تمام چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں لوہا بھی موجود ہے اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی موجود ہیں گاڑی جس چیز سے چلتی ہے پیٹرول ہم نے نہیں بنایا بلکہ زمین سے ہم نے نکالا ہے وہ یخ لو کو اللہ تعالی ان چیزوں کو پیدا فرمائے گا سواری کے لیے جو تم نہیں جانتے وہ قسط اور اللہ تک پہنچاتا ہے سرات مستقیم درمیانہ راستہ وہ منہا جا اور کچھ ٹیڑے راستے ہیں جو اللہ تک نہیں پہنچاتے بلکہ بندے کو جہنم میں لے جاتے ہیں ولو شاہ الدا کم اگر اللہ تعالی چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا لیکن اس نے کسی کو مجبور نہیں بنایا اقلتا فرمائی اب وہ ہدایت کو حاصل کرے اپنی عقل سے تو یہ انسان کا اپنا بھلا ہے